بسم اللہ السلام یا یا یا یا بس علیکم میرا نام محمد اشرف ہے اور ضلع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 اس طالب نے آخری گل کرتی آخری سال کہ دیکھو پاکستان دا اپنا لوٹا میرے پاکستان یہ چڑھنا حدیث سنا یہ میرے اتنے چڑھ دے میں یا ایک سو لے یا حدیث سو لے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 دولت نہ لوگ قرآن آدمی آیت سناؤ یا حدیث لاؤ نہ پاشا کی چوٹی چڑھ سکتے ہو جتے چڑھ کے بار اللہ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 سوائے سجید عالم صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم کے اندر اختلاف ہو گیا باقی کسی چیز, چیز باب باب کو افضل کہنے والا کافر ہے اور اس میں او او بھی اتفاق ہوئے کہ سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالی کی کلام صفت ہے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 وہ مخلوق, مخلوق ساری, ساری, ساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفضل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ, تعالی کی جو صفت کلام ہے وہ صفت کلام کے برابر بر بھی کوئی بر سمجھنے والا کافر ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دولت جیسے ایک آپ کی نظر میں دولت جیسے بیکار چیز جو ہے ہاں جی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 قرآن مجید, مجید پیش کروں آدی سے مبارکہ پیش کروں عقلی دلائل پیش کروں دنیا کے چاہے وہ مسلم بھی ہو کر گزرے اور کوئی جزوی جزوی جزوی جزوی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 اب ایک بات قرآن رکھتا ہوں پرانے مجید کی فرما دیجئے کیا علم والے اور بیل برابر ہیں اور بیل والے بیل دولت رکھتا ہوں جو کچھ رکھتے ہو سب آ گیا جب اللہ تارا فرما رہا ہے کہ بیل اور علم والے برابر نہیں نہیں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 جب نبیوں کی وراثت سے ہی علم ہے تو کپتی کا بچہ کی وراثت ہے دولت, دولت, دولت قارون دول اور ہمان شداد, شداد کی ہے بلکہ اور مومنوں کی بھی ہوتی ہے لیکن نبیوں کی سمجھ نہیں تو حرام جب تم نے کہا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 چکلے کے کنجروں سے بتر ہوں گے یہود سے بتر ہوں گے نکارا سے بتر ہوں گے کتریوں سے بت پر ہوں گے یا گیتوں سے بت ہوں گے چوروں سے بتپر ہوں گے ڈکیٹوں سے بتروں گے جھوٹے کو بتبروں گے رشوت خوروں سے متبروں گے سب سے بتبروں گے نبی پاک کا فرمانے والی جان ہے جو نہیں مانے گا بھائی مانوں گا اور دلیل اس کی ان دلائل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 سمجھ آ گیا تمہارا بیڑا گھر کیوں نہ ہو جب تم ان کے پاس پڑھو گے تمہارا کیا گا علم آئے گا جیسے میرے پاس کچھ خبیز پڑتے تھے تو ادھر ادھر مدارس میں چلے گئے وہ ایمان جہاں ہو وہاں پڑے وہ کیا آئے گا بھائی